جزاک اللہ خیر امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تمام بائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی فرما رہی ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حسب معمول درس قرآن ہوگا سورائے فجر شریف کی آیت نمبر اکسٹھ سے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے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 يا نبی اللہ وبارک اللہ وسلم آیت نمبر اکسٹھ سے آیت نمبر پینسٹھ تک تلاوت کر رہا ہوں میرا پاک ارشاد فرما رہا ہے قلم تو جب لوت کے گھر فرشتے آئے کوم قوم مم من کہا تم تو کچھ بےگانہ لوگ ہو کالو بل نہ کبھی ماں کانو کی ہی کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے ع <لَسَادِقُون> اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں <سُكْمَارُون> تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم نے کوئی پیچھے پھر کرنا دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری دے دی جیسا کہ کل بھی آپ نے درس میں سنا اور یہ بتایا کہ وہ ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں پھر اس کے بعد وہ حضرت سیدنا لوت علیہ سلاط وسلام کی آل کے پاس آئے اور ان کے گھر گئے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو اجنبی شکلوں میں دیکھا تو کہا تم اجنبی اور نا آشنا لوگ ہو اور دوسرا اہتمام یہ ہے کہ تم پر انکار کیا گیا یعنی وہ بہت حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے منقی اصل میں انکار سے بنا ہے یعنی تم پر انکار کیا گیا تو چونکہ فرشتے حسین و جمیل نوجوانوں کی صورتوں میں آئے تھے اور قومی لوت خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فیل کرتی تھی تو حضرت سیدنا لوت علیہ صلاحت وسلام نے ان پر انکار کیا کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے فرشتوں نے کہا کہ جس عذاب میں آپ کی قوم کے کافر اور منکر شک کرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس عذاب کا نازل ہونا بالکل یقینی اور برحق ہے اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ رات گزارنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی واپس نہ جا سکے مبادہ اس پر بھی عذاب نازل ہو جائے اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کو دیکھ کر اس پر دہشت گاری ہو اور اس کے ہوش و حوا جاتے رہیں اور آپ سب وہاں جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ملک شام ہے اور مفضل نے کہا آپ وہاں جائے جہاں کے متعلق آپ سے جبرائیل نے کہا ہے تو چونکہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم سے متعلق تفصیل سے سنتے آ رہے ہیں لہذا میں نے مختصر آپ سے عرض, عرض حال کیا ہے عائد نمبر 66 سے 71 تک تلاوت کر رہا ہوں وقا گئی کل امرا ان دَابِرَ ها اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی و جا احل المدین اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے کوئی سی پلا لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہے مجھے رسوا نہ کرو وقت اللہ زون اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو کالو اولم نن ہکا ان بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو کال ان کم کم فا کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ آئس نمبر 71 تک میں نے تلاوت کی تو درش یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے لوت کی طرف یہ وحی کی کہ صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شہر کے لوگ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس اظہار خوشی کرتے ہوئے آئے کیونکہ وہ فرشتے بہت حسین و جمیل صورتوں میں آئے تھے اور کسی طرح شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے ان کو اپنی حوق پوری کرنے کا موقع ملا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے ان کو یہ خبر پہنچائی تھی انہیں بتایا گیا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تین بے عیش لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اتنے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تو اب وہ لوگ آئے ان کو حضرت علوم تعلیہ السلام نے منع کرنا چاہا لیکن وہ باز نہ آئے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری بیویاں ہیں جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم اپنی زہر سے ازواج کے پاس جاؤ لیکن وہ اتنے بےغیرت تھے کہ حضرت سید اللہ سلاۃ وسلم کے ان تمام تجاویز مشوروں اور ارشادات پر انہوں نے عمل نہ کیا بلکہ ہٹ گرمی کا مظاہرہ کیا اور اس بات پر تیار ہوئے کہ ہم اللہ ان خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کریں میرا نام ارشاد فرماتا ہے امر <يَعْمَهُون> اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بٹک رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کیا بات ہے خدا کی قسم آپ دیکھیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے بتا دیجئے کوئی نبی اور رسول جس کو یہ مرتبہ ملا ہو یا اللہ قرآن میں اپنے محبوب کی جان کی قسم کھا رہا ہے لم رو کام لفی سک رتی اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں اللہ اللہ تو مخلوق الاہی میں سے کوئی جان بارگاہ الاہی میں آپ علیہ السلام کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی اور اللہ تبارک و تعالی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر و حیات کی قسم نہیں فرمائی یہ مرتبہ صرف حضور ہی کا ہے اور اب اس قسم کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب الادم فرمایا آئس نمبر جو ہے وہ تہتر ہے فرمایا تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ چنگاڑ نے آ لیا مراد یہ ہے کہ ہول ناک آواز نے انہیں آ لیا فجا اللہ علیہم رتم من سی تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے ضالی بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے آیت نمبر چوہتر اور یہ پچہتر امام ابر جوزی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی اور امام راضی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی تو اگر یہ کال کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو اس کو اختیار کیا جائے ورنہ آج سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک زبردست اور ہول چیخ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا مختصرا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے نیچے پٹخ دیا اور اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا جس طرح یہ اپنے ہم جنس مردوں کو پلٹ کر ان سے لذت کشید کرتے تھے اللہ نے اسی طرح ان پر ان کی بستیوں کو الٹ دیا پھر ان کی ضلع اور رسوائی کے لیے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے اور ہر پتھر نشان زدہ تھا اللہ اکبر آیت نمبر 75 ہے اِنَّ فی لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے اللہ اکبر طبیرہ یعنی اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں فراست کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ کہ اللہ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے یہ کبھی کرامت سے ہوتا ہے کبھی صحیح گمان سے اور کبھی حرد سے یعنی اچانک کسی چیز کے یاد آنے کو حرد کہتے ہیں اور نمبر دو یہ دلائل تجربہ ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی احساس کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا تو یہ فراست ہے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کرمیزی کی حدیث کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو فراست سے پہچان لیتے ہیں جامع البیاں جی حدیث حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی توفیق سے بولتا ہے کیا بات ہے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر 76 اور 77 ستر صدیم اور بے شک وہ بستی اس رف پر ہے جو اب تک چلتی ہے بے نشانیاں ہیں تو حجاب سے شام اور عراق سے مسھر جاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہے یہ علاقہ بحر لوت یعنی بحر مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر ہوئے زمین پر اور کہیں نہیں دیکھی گئی اور اسی طرح اس میں الحجر میں آیت نمبر 61 سے 77 تک حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا اور اس سے پہلے سورہ اراف میں بھی ان کا ذکر ہے اب یہاں چونکہ سورہ اعراف میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت لط علیہ السلام کی قوم سے متعلق دیگر اقوام سے متعلق آپ کو تفصیل پیش کی تھی لہذا یہاں میں نے بالکل مختصر طور پر ان کا ذکر کیا ہے آیت نمبر اٹھتر اور انسی میرا رب ارشاد ورما رہا ہے ان کا نا صحیح اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے لَبْ لَبْ لَبْ لَبْ إِمَا لَبْ إِمَا <مُبِين> تو ہم نے ان سے بدلا لیا اور بے شک دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں ان دو دعیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک جاڑی والے ضرور ظالم تھے گاڑی سے مراد کیا ہے یعنی کافر تھے ایک گاڑی اکا جاڑی کو کہتے ہیں ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں مرغ ازداروں کے درمیان تھا اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹلایا تو رب فرماتا ہے فن تو ہم نے ان سے بدلا لیا یعنی عذاب بیچ کر ہلاک کر دیا اور بے شک دونوں بستیاں دونوں بستیاں یعنی قوم لوز کے شہر اور اسحاب ایکہ یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں یعنی جہاں آدمی گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اے اہل مکہ تم ان کو دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے حالانکہ یہ کھلے راستے پر پڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر جس طرح نازل ہوا اسی طرح اہل مکہ پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ عذاب دےجے اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح گستاخیاں کرتے رہے تو اللہ ان پر عذاب بھیج سکتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے تو رب انہیں ڈرا رہا ہے تاکہ وہ محبوب علیہ السلام پر ایمان لائیں سورہ حجر کی آیت نمبر اسی اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جٹ لایا مراد کیا ہے کہ ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان جس میں قومی سمود رہتے تھے انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صار علیہ السلام کی تقزیر کی اور ایک نبی کی تقزیر تمام انبیاء کی تقزیر ہے کیونکہ ہر رسول تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اور وادی ہجر کے متعلق احادیث بھی ہیں دو, تین دو حدیثیں پیش کرتا ہوں برکت کے لیے حضرت عبداللہ بن امر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے سوائے روتے ہوئے نہ گزرنا اگر تم رو نہ سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوگا جیسا ان پر نازل ہوا آ یہ بخاری کی حدیث ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث جامع البیان کے حوالے سے بلکہ بخاری ہی کی دوسری حدیثات ہاں سنیں بخاری کی ایک اور حدیث حضرت سید اللہ عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول باپ صلی اللہ علیہ وسلم واضیہ خجر میں ٹہرے جو قوم سمود کی سرزمین ہے مسلمانوں نے اس کے کنویں سے پانی پیا اور اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے کنویں سے جو پانی نکالا ہے اس کو ان ڈیل دیں اور گندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی نکالیں جس کنویں پر اونٹنی آیا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے ہوئے آٹے کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ اونٹ مقلف نہیں ہے اسی طرح اگر نجس پانی سے آٹا گوند لیا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے جنگ خیبر کے دن مسلمانوں نے پالتو گدے کا گوشت پکایا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اس دن پالتو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور دیکھگیوں میں جو سادھن پک رہا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور اس موقع پر گندے ہوئے آٹے کو پھینکنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا یہ اونٹوں کو کھلا دو علامہ قرطبی علیہ رحمان نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ پالتو گدوں کی تحریم سمود کے کنویں کے پانی کی تحریم سے زیادہ ہے اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے وادی ہجر میں جو ہے وہ اور دیگر ممنوع جگہوں پر نماز پڑھنے سے متعلق بھی فکہ نے کلام کیا ہے اب ایسی جگہ جہاں جانے سے منع کیا گیا یا روتے ہوئے گزرنے سے متعلق ارشاد فرمایا گیا تو وہاں کیا نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں بزرگان دین کے قاضی ابو بکر ابن الربی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کے بعد یہ ہجر میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ناراضگی اور اس کا عذاب نازل ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے زمین اس جگہ سے نہ گزرو بغیر روئے اس جگہ سے نہ گزرو روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چادر اوڑی اور اونٹنی کو تیز بگاؤ کر اس وادی سے نکل گئے اور وہ جو حدیث میں ہے کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور اعلی تہارت بنا دیا گیا ہے وادی ہجر کی زمین کا یہ ٹکڑا روئے زمین کے عموم سے مستثنا ہے لہٰذا وادی ہجر کی مٹی سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے کنویں سے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ اس جگہ تر نماز پڑھنا جائز ہے یہ قاضی ابو بکر ابن العردی فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مقبرہ اور شمام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے ہر چند کے حتیم اور مطاف میں قبریں ہیں لیکن وہ اس عموم سے مستثنا ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں ادا فرمائی بہرحال اس میں اور بھی بہت کلام ہے میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ کا بھی آپ کے سامنے کلام پیش کروں آپ دکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانح تنظیحی ہے یا تحریمی بہر حال اگر نمازی نے پاک جگہ پر نماز پڑھ لی ہے تو اس سے نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن اگر غزب شدہ زمین میں نماز پڑھے گا یا قبر یا کسی مجسمے کی طرح مو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فعل مکروح تحریمی ہے اور گناہ کا موجود ہے اور اگر اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھی جہاں ایک سے زائد اونٹ ہو یا سڑک پر نماز پڑھی یا امام یا قبرستان میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی یا بوچڑ خانہ میں کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو مکروح تنظیحی ہے بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز مکروح تنظیحی ہے اور واقعی وادی ہجر میں بھی نماز مکرو تحریمی ہونی چاہیے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اس وادی میں نہیں ٹھہرے اور وہاں سے جلدی گزر گئے اور اس جگہ سے بغیر روئے گزرنے میں آپ کو خط خطرہ تھا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ بہر الوادی ہجر کا کچھ ذکر آج ہو گیا جو پہلے نہیں ہوا تھا حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہوا ہے لیکن یہ چونکہ پہلے نہیں ہوا تھا تو آج یہ ذکر کیا گیا میرا ربر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اور ہم نے ان کو اپنی دی تو وہ ان سے مو پھیرے رہے نشانیاں دی کہ پتھر سے ناقا پیدا کیا جو بہت سے عجائب پر مشتمل تھا مثلاً اس کا عظیم الجسہ ہونا اور پیدا ہوتے ہی بچہ جننا اور کثرت سے دودھ دینا تمام قومے سمود کو کافی ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے محدز اور قومیں سمود کے لیے اللہ کی نشانی آتی تو فرمایا کہ وہ ان سے منہ پھیرے رہے یعنی ایمان نہ لائے پھر میرا ربرشاخ فرماتا ہے چراسی وکانو یم شیتون اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف چنجار میں آلیا فما كَانُوا یکھ تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی ان آیات کی تفصیل اگرچہ سورہ آراف میں بھی ہو چکی ہے قوم سمود کی اجمالی تاریخ حضرت صالح کا نصب حضرت اور قوم سمود کی طرف ان کی بے ست قومی سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنا اور معجوہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا اور ان پر عذاب کا نازل ہونا قوم سمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن کی آیات اونٹنی کا قاتل ایک شخص ہے یا پوری قوم اونٹنی کے معجزے ہونے کی وجوہات قوم سمود کے عذاب کی مختلف تمام ذکر ہو چکا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنایا اور بیشہ قیامت آمد آنے والی ہے تو تم اچھی طرح در गुजर करो رب بک العلیم بے شک تمہار رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت آپ نے سنی اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ تو رحیم ہے پھر عذاب بھیج کر کفار کو آلاگ کرنا اس کی رحمت اور کرم کے کس طرح مناسب ہے تو ان آیتوں میں اس اعتراض کا جواب ہے اور جواب یہ کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اور اطاعت کی طرح متوجہ اور راغب کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بھیجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو جٹھلایا اور اس کی عبادت کو ترک کیا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان منکروں اور سرکشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے اس لیے اس نے آسمانی عذاب بیچ کر منکروں اور قافروں کو ہلاک کر دیا پھر جب اللہ نے یہ بتایا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے قافروں کو عذاب بیچ کر ان کو ہلاک کر دیا تو اس نے حضور علیہ السلام کو یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تو اللہ آپ کے مخالفوں اور منکروں سے انتقام لے گا اور آپ کو اور آپ کے مطمئین کو ان کے صبر اور ان کی نگیوں پر عجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تو اس کی حکمت کے یہ لائق نہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کا اور ان کا معاملہ یوں ہی چھوڑ دے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے ان کی بدسلوکیوں پر آپ کو درگزر کرنے کا حکم بھی دیا آئے نمبر 87 میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے ولاق عطین کا سب امل مسانی و اور بے شک ہم نے تم کو سات آئے تھے جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن کیا بات دوبارہ سنی آئے ولا قد عطین کا سب ام المسانی ول اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن کیا مراد ہے سات آیتوں سے یعنی نماز کی رکعتوں میں دہرائی جاتی ہیں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں اور ان سات آیتوں سے سورہ فاتحہ مراد ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے تو دیکھیے اس سے پہلے آیت میں اللہ نے کفار کی زیادتیوں پر نبی پاک علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا اور اس آیت میں اللہ نے نبی پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کی نزول کا یہ سبب بیان کیا گیا کہ بنو قریضہ اور بنو نذیر کے لیے سامان سے لگے ہوئے سات داخلے آئے جن میں انواع اقسام کے کپڑے خوشبو اور جواہر تھے مسلمانوں, نے مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر یہ اموال ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے تقویت حاصل کرتے اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ میں نے تم پر جو سات آئےت نازل فرمائی ہیں وہ ان سات قافلوں سے بہتر ہیں اور اس کی صحت پر اس کے بعد والی آیت دلادل کرتی ہے اور آپ اس مقاعی یعنی دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے اب یہاں پر سب مسانی کی مثالیں اور اس پر جو ہے وہ کئی اس طرح کی بحثیں ہو سکتی ہیں لیکن اسی پر اکتفا ہم کرتے ہیں میرا نام فرماتا ہے اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پرو میں لے لو سبحان اللہ اس عاید میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو سب مسانی اور قرآن عظیم کی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اور جس کے پاس یہ نعمت ہو اسے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن امر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اس کے دو پہلوؤں میں نبوت کو درج کر دیا گیا مگر اس کی طرف وحی نہیں کی جائے گی اور جس نے قرآن پڑھا اور اس نے یہ گملہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے افضل نعمت دی گئی ہے اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے عظیم کہا اور اس کو عظیم سمجھا جس کو اللہ نے حقیر قرار دیا اور حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ جاہلوں سے کام نہ کرے اور ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اور درگزر کرے امام ابن عدی نے القامل میں اس حدیث کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفو روایت کیا ہے تو یہ اس کی تفصیل تھی جو ہم نے عام کے سامنے عرض کر دی اللہ تعالی نے جو ہے وہ اس سے متعلق مسلمانوں کو فرمایا آج نمبر نواسی اور نبے وقل انی اذیر المبین اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں سانس ڈر سنانے والا کما المقی جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا تو پہلے آیت میں عذاب کا لفظ مقدر ہے یعنی آپ کہیں میں ہی الل ایران عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور پھر جو ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا یہ جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے قطاغ نے کہا کہ یہ کفار قریش کا گروہ تھا ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا بعض اس کو شعر کہتے تھے بعض جادو کہتے تھے بعض کا کہتے تھے بعض یہ کہتے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اہل کتاب سے جو بعض کتاب پر ایمان لائے تھے اور بعض کا کفر کرتے تھے آیت نمبر اکانوے بانوے اور 93 تین آیتیں ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ دین جاقر ادین جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا فوک تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اما یا امعلوم جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ اللہ دیکھیے فرمایا گیا کہ جنہوں نے کلام الہی کو ٹکے بوٹی کر لیا ٹکے بوٹی کر لیا کیا مراد ہے اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بانٹنے والوں سے یہود و نسارہ مراد ہیں کیونکہ وہ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے موافق تھا اور کچھ کا انکار کر گئے قتاثہ و ابن صارف کا قول ہے کہ بانٹرے والوں سے کفارف اور مراد ہیں جن میں بعض قرآن کو صحت بعض کہانت بعض افسانہ کہتے تھے اسی طرح انہوں نے قرآن کے حق میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے اور بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کلام ہے اللہ اکبر اور فرمایا تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے یعنی روزے قیامت سوال ہوگا جو کچھ وہ کرتے تھے یعنی جو کچھ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی نسبت کہا کرتے تھے تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے قیامت ان سے ضرور پوچھا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر حضرت زید بن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاص کا کیا معیار ہے فرمایا وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے تو کفار سے قیامت کے دن جو سوال کی کیفیت ہوگی وہ بڑی عجیب اور سخت ہوگی اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی آ جائے گا یا نہیں صحیح یہی ہے کہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا ان سے حساب بھی لیا جائے گا گنا گار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت الگ ہوگی اور کفار سے جو ہے وہ الگ ہوگی تو حشر کے دن کئی مواقف اور مختلف احوال ہوں گے آج احوال میں اللہ کوئی کلام کرے گا نہ کوئی سوال کرے گا کوئی حساب لے گا یہ اس وقت ہوگا جب اللہ جلال سے فرمائے گا لِمَنِ المل کل یاؤ کس کی بادشاہی ہے پھر جب ہمارے آقا علیہ السلام سجدے میں گر کر اللہ کو راضی کریں گے تب اللہ مخلوق سے سوال کرے گا ان سے حساب بھی لے گا ان سے کلام بھی فرمائے گا لیکن مومنوں سے محبت سے کلام فرمائے گا اور کافروں سے غضب کے ساتھ کلام فرمائے گا اللہ اکبر آئے نمبر چورانوے پچانوے اور چھیانوے معلوم اب عبل مشرقین تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو افی نہ کا فرین کل مستحذین بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں مع اللہ اللہ الخر فصل جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرقین سے اعراض کیجئے پھر فرمایا کہ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود ہے راہ دیتے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ کے حکام کو کھل کر بیان کیجئے اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے سوا آپ کسی سے نہ ڈریے کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ کا آنا کافی ہے نبی پاک علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے قریش کے معروف سردار تھے اس سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں جو کہ وقتاً فوقتاََ پیش کی جاتی رہتی ہیں سناچے درس قرآن سے متعلق آخری آج کی آیات اور اسی آیات پر سورہ ہجر بھی مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی اور میرا رد ارشاد فرما رہا ہے آیس نمبر ستانوے اٹھانوے اور ننانوے والا خد نالما کا یدین کو صدر کا اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو فصل رب ساجدین تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو واہ بدھ رب بقیل اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو کیا بات ہے اللہ فرماتا ہے ہمیں علم ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں کی باتوں سے اے محبوب آپ کا دل تنگ ہوتا ہے سو so آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے سجدہ کیجیے تاحیات اپنے رب کی عبادت کیجیے اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کا دل رنجیدہ اور پریشان ہو یا اس پر گھبراہٹ سالی ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز حمد تسبیح سجدہ اور عبادت خب کی جامع ہے حضرت سیدنا حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر پریشانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے کیا بات ہے دیکھیے جب انسان عبادت میں مستغری ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے معاملات سے بالکل زائد ہو جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کی تجلیات سے روشن ہو جاتا ہے اور جس پر یہ کیفیت کاری ہو اس کے دل سے گبراہٹ اور پریشانی زائل ہو جاتی ہے جب انسان تصدیح ہاتھ پڑتا ہے اور اس کے دل میں یہ اعتقاد جہاں گزی ہوتا ہے کہ اللہ تمام عجوب اور قباعت سے منظع ہے تو اس پر مشبت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کا دل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے جب انسان پر پریشانی آئے تو وہ نماز میں پناہ لیتا ہے اور زبانِ حال سے یہ کہتا ہے خواہ میں کسی حال میں ہوں مجھ پر تیری عبادت واجب ہے تو اللہ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کی پریشانی زائل فرما دیتا ہے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی انہیں ہوتی تھی تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت کے ساتھ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرت سے نوافل پڑھنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین, آمین وما گلم الحمد للہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سی بارے میں سورہ ہجر آج مکمل ہو گئی حالانکہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ صور ہجر سے متعلق دو درس مزید ہوں گے آج بھی اور کل ہی بلت کو ختم ہوگی لیکن چونکہ گزشتہ اقوام کا ذکر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں پہلے اور کافی تفصیل آپ کے سامنے ہم نے گوش گوار کی ہے لہذا جب ان کا ذکر دوبارہ آئے گا تو اتنی تفصیل میں پھر چونکہ جانے کی ضرورت سمجھ میں بھی نہیں آتی لہذا اس پر ہم نے چونکہ مختصر کلام کیا اس وجہ سے الحمدللہ للہ آج تقریباً جو ہے وہ تیس آیتیں سے متعلق درج مکمل ہو چکا تو اب جو ہے جو سورت ہے وہ سورہ ناحل ہے یہ مکی ہے مکہ میں مطلب مکی صورت ہے مکہ میں نازل ہوئی سورہ نحل شریف اور یہ بھی تقریبا جو ہے خوش قبیض صورت ہے سورہ ہجر کی ننانوے آیتیں تھیں اور سورہ نحل کی ایک سو اٹھائیس آیتیں اور اللہ نے کہا تو چار پانچ دنوں میں انشاءاللہ سورہ نحل کی تفسیر سے بھی انشاءاللہ ہم مطلب اس کو مکمل کر لیں گے اور سورہ نحل شریف جب مکمل ہو جائے گی تو چودہواں سپارہ بھی مکمل ہوگا اور پندرہویں سپارے کا پھر ہم آغاز کریں گے اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو کل یوم بدھ ہے بدھ یوم نور ہے کل انشاءاللہ سورہ نحل شریف سے جو ہے وہ درس کا آغاز ہم کریں گے پاکستان کے وقت کے مطابق تقریبا ساڑھے نو بجے کبھی کوئی باعث شریف نہیں آئیں اور نعت شریف پلے فرما دیں چند ضروری کام نپٹانے ہیں تو ان اللہ وقت ملا تو پھر میں واپس آتا ہوں نہ بھی آ سکا تو پھر کل ان شاء اللہ ملاقات ہوگی تو نعت شریف الرما دیں جزاکم اللہ خیرٰ السلام علیکم و اللہ